جیسی فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور انہوں نے اپنی رب کی آیتیں جھکلائیں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوہے کہ سبب ہلاک کیا اور ہم نے فرون والوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظلم تھے